تم فرماؤ کیا یہ بھلا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا ودا ڈر والوں کو ہے وہ ان کا سلا اور انجام ہے